اعطاعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يستغي الخبيث بك صيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا بل الألباب. لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ہر قسم دی و صلاح تاریخ تنجیب تقدیس رب العزت لاشریک لا ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر بے شمار ایسا حقیقتاں بیان فرما دیتی ہیں کہ جنہ دا اسی ہر روز مشاہدہ کرنے تجربہ کرنے لیکن یہ باوجود اسی اپنے آدات اپنے اطوار اتوار بدلن دی کوشش نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ اللہ کے ارشادات اور فرامین انہوں کا مشاہدہ یا سامنے تجربہ نہ بھی ہو لے کہ پھر بھی وہ برحق اور سچے ہیں ساجا سبق یہ چل رہے سی یا الناس وعد اللہ حق اے لوگو اللہ دیوا دے وعدے سچے تھے وہ وعدے اندر کسی قسم کا شک و شبہ یا کسی طرح کا بھی تردد نہیں ہو سکتا سوچن کی ضرورت نہیں کہ اس طرح ہو سکے گا یا نہیں اے ممکن ہے یا نہیں ان نواد اللہ ہے حق کن اللہ سے والد سچے فلاں حیات دنیا فرمایا دیکھنا اس دنیا کی زندگی کی رنگینی اور رانائی ادھا لالچ ادھا سما ہلس یہ حصول خاص گر رنگا نہ دے جائے نکن الغرور اور ایک بہت بڑا مکار ایک بہت بڑا فریبی ایک بہت بڑا دوکھے باز اور نال نال بہت بڑا تجربہ کار دشمن تے پیچھے لگا ہوا جی دے فریب اندر اور او دے تو اندر بھی نہ آ جاؤ والا اس تجربہ کار مکار اور فریبی نے اللہ دے بارے اندر تنہوں دھوکہ دی پوری کوشش کرنی جے او دے تو بھی بچ جانا اللہ اس دنیا دی رنگینی اور رانائی دے فرید تو بھی بچا لو اور اس مکار سے تجربہ کار دشمن دے تو بھی محفوظ رکھے سبق اندر اللہ لح ببلا شریف اس ارشاد دے بارے اندر کچھ عرض کرنی ہے فرمایا قل لا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں میری طرفوں یہ پیغام پہنچا دیو دو آگاہ فرما دیو دس دیو دس لا دوسرے بو کہ گندی چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی گند گند ہے پاک پاک لا ولو کا سے گندی چیز پاوے کنی مقدار اندر کیوں نہ ہونی بھی کسرت اور پختات کیوں نہ ہو جا کا او پامے تو نظر آدھی ہوگی کہ تھی دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاؤ کہ ہیں اینی مقدار این زیادہ انی کسرت والا جسرت الخی سے گند پہ کنی مقدار اندر کیوں نہ ہوگی تعداد کیوں نہ نظر آئے وہ پھر بھی پاک چیز کے برابر نہیں لا اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر بے شمار چیزاں مثال ہیں جہاں آپس اندر برابر نہیں ہو سکی ایک ایک بنیاد فراہم کر دی نا کئی چیزاں دا ذکر کر کے مثالاں دے کے سانو سمجھایا ہے کہ دیکھو اے چیز اور اے چیز برابر نہیں اے چیز اور اے چیز اکو جرسی نہیں مثال کے طور پہ فرمایا لا یست اصحاب النار و اصحاب الجنہ لوگوں کی بات ذہن نشین کر لو لا یسٹ اصحاب النار و اصحاب الجنہ کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے اخلے جنت بڑے معزز ہوں گے ان کی بڑی عزت گی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہو گا مگر جہنم وہ ہمیں وہ کن مالدار دنیا اندر کیوں نہ رہے ہوں انہوں نے کئی کئی سو سال تک اس دنیا اندر حکومت کیوں نہ کی ہو بھی. او دنیا اندر کسی بڑے تو بڑے عہدے کے فائز کیوں نہ رہے ہوں جنتی کے مقابلے اندر وہ او زلیل اور رسوان ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتی کسی مقام سے فرمایا کل ہل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھو کہ ایک صاحب علم ہوگی اور ایک جاہل ہوئے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں علم والے کل کچھ بھی نہیں ہوگی سوائے علم دے جاہل کل بڑا ماہر ہوگی وہ دونوں پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک شہر بڑا معروف ہے بڑا مشہور ہے اس بارے اندر علم اور جہالت بارے اندر عالم اور جاہل کے بارے اندر وہ فرمایا کرتے سن رزین قسمت سینا اللہ نے جی سارے درمیان تقسیم کر دی تھی ہے نا یہ بات بھی سان سمجھ لینی چاہیے یقین کر لینا چاہیے کہ ہر چیز اللہ ہی تقسیم کرتا ہے اور اللہ تقسیم کردہ ہے کہ صلاحیت کے مطابق ہے ظلم نہیں کرتا اللہ نے ظلم کرنا اپنے کے حرام قرار دے دیا رضینا کس مت جبار سینا حضرت علی کی فرما دینے رضی اللہ اعلان عنہ کہ ابھی اپنے رب سے راضی ہو گئے اس تقسیم سے جیڑی انہیں سارے درمیان کر دیتی ہوں تقسیم کی کیما دینے اس اللہ نے تقسیم یہ کی تھی کہ سانو اپنے دین بھی سمجھ دے دیتی ہے سانو اپنے دین کا علم دے دیتا ہے تے مال دے دیتا روینا قسمت ابھی اس تقسیم سے بڑے راضی بڑے خوش ہاں جہی اللہ نے سارے درمیان ہے کہ سانو اپنے دین دا علم دے دیتا ہے سانو سمجھ دے دیتی ہے جاہل مالا اپنی مالے کن بھی کیوں نہ ہوگی لن نل مال یخنی انکریب ان کریب ہی مال پنا ہو جائے گا ابھی دیکھ رہے کبھی مالدار مال چڈ مال کے جا رہا ہے मालदार مالدار موجود ہے مال چلا گیا اور کدی مال موجود ہے تو یہ مالدار چڈ کے جا رہا ہے کبر اندر پہنچ گیا لن نل مال یخنی انکریب ان علم لہ زوال لیکن علم ایسی دولت ہے کہ جنو آج, کل پرسوں زندہ مرم تو بعد میدان ماسر کدی بھی زوال نہیں آئے علم صاحبِ علم ہے اور ہے اے دولت کسی دوسرے شخص نے کیا ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جنو ساہے مال کی حفاظت کی ضرورت ہے ورنہ وہ لٹیا پٹیا جائے گا مال کی حفاظت انسانوں خود کرنی پہن دیئے لیکن علم ایسی دولت ہے کہ صاحب علم دی حفاظت علم کرتا ہے كہنا فرق ہوا مال دی حفاظت مال والے نو کرنی پی علم ایسی دولت ہے کہ یہ صاحب علم دی حفاظت کرتا ہے وہ دی عزت كروا ہے بہر حال اللہ فرما نے عالم اور جاہل برابر ہو سکتے یقیناً دوسری جگہ پہ پرانی مجید اندر فرمایا و ماہرا جن نہ برابر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا بات وما یس اما ول ورفزلور سایا برابر نہیں ہو سکتی وقت آ رہا ہے جس کو سایہ کی قیمت سانو زیادہ محسوس ہو رہی گرمی اندر ذرا جہ سایا مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے تھوڑی نعمت مل گئی سردی اندر ذرا جی مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے تھوڑی نعمت مل گئی دونوں چیزاں برابر سے نہیں نا ہر موسم اندر ہر جگہ سے ہر مقام سے ایک جگہ سے فرمایا وما ولل اموات زندہ مردہ برابر نہیں مثالا بہت ہیں پرانی ان مجید اندر ہی اکتفا کرتے ہوئے اپنے سبق فرمایا جگہ کا کسرت الخبی کہ خبیث یعنی گندی چیز ناپاس چیز حرام چیز اور حلال، پاک صاف چیز برابر نہیں ہو سکتی یہ تو مراد یہ بھی ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے مومن گندا نہیں مومن پاک ہے صاف ہے ستھرا ہے کافر گندا ہے پلید ہے نجس ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ دی نگاہ اندر دونوں ہم پلہ نہیں ہو سکتے مومن کی بڑی قیمت ہے اللہ سے مومن کی بڑی قدر ہے اللہ سے اور او حدیث ذرا ذہن اندر لے آؤ کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے نے اللہ کے گھر مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا بیت اللہ اے اللہ کے گھر اے خانہ اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے تیرا بڑا ادب ہے تیرا بڑا احترام ہے تیرا بڑا بلند مقام ہے اور یہ اندر کوئی شک نہیں بیت اللہ نو اللہ نے بڑی عزت دی. ساری روئے زمین جو اللہ نے اس ٹکڑے زیادہ عزت دیتی ہے جیتے بیت اللہ ہے فرمایا مایا اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے تیرا بڑا بلند مرتبہ ہے اے خانہ کعبہ اے بیت اللہ اے اللہ کے گھر لیکن سن لے تو گوار ہے اللہ کی قسم ہے جن قبضے اور اختیار محمد کی جان ہے ایک مومن کی عزت اللہ دزدیک تیرے نالو بھی زیادہ ہے مومن دی عزت تیرے نالو بھی دی کہ پھر کافر مومن مومن برابر ہو سکتے اللہ یس طبی الخبی سو پہلے کا کسرت الخبی سے پامیں گندی چیز کنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو دیکھ کے حیران پہ ہو کہ اینی زیادہ این کسرت وہ oh, پھر بھی گندی ہی گندی ہے پاک چیز تھوڑی بھی ہوئے oh, پھر بھی پاک اللہ نے وہ پیاری اور محبوب ہے اللہ اکبر قیامت دن یہ کسرت اور قلت کا بڑی شدت نل احساس ہونا ہے اب سے شاید نہ ہو ماشا اللہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اب بھی احساس ہے کہ ایک گند ہے ابھی یہ قریب نہیں جانا ابھی یہ حاصل نہیں کرنا ابھی یہ حصول واسطے کوشش نہیں کرنی کیونکہ یہ گند ہے لیکن اکثریت یہ احساس نہیں قیامت کے بڑی شدت وال احساس ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ساری مخلوق خصوصاً انسان میدان محشر اندر کے ویسے جمع ہو چکے ہونگے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اللہ کے سامنے حاضر ہو چکی ہوئے گی. کہ اللہ طرف ایک آواز آئے گی آدم علیہ السلام دا نام پکار کوئی بہت بڑا مجما ہوئے کثیر تعداد اندر لوگ کسی جگہ جمع شخص دا نام جس ویل پکاریا جائے ایک آدمی نام لے کے آواز دیتی جائے تے سارے چوکنے ہو جاندے نا کہ پتہ نہیں بھئی کی گل ہے ایک بندے کا نام لیا گیا ہے ایک بندے پکاریا گیا ہے دو ہی سورت نے یا تے اونوں بلند مقام تک پہنچا واستے وہ او حوصلہ افزائی واسطے پکاریا گیا گا ہو تے ہوا پھر وہ سارے کے سامنے زلیل اور رسوا کرنے واسطے آواز دیتی گئی ہو سڈے امجد نو نام لے گا آدم, اے آدم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً میرے اللہ میں حاضر تیرا بندہ موجود میں آدم اتھے حاضر ہوں سارا بلایا تیرے قبضے اور تیرے اختیار اندر ہی ہیں میرے اللہ میری حکم ہے میں حاضر ہوں وہ جس ویل اپنی حاضری کا اعلان کر گے تو پھر سناٹا چھا جائے گا خاموشی چھا جائے گی ہتھا کہ ایک مدت گزر جائے گی وہ دن کوئی چھوٹا جا دن نہیں پنج ہزار سال لمبا دن ہے سناٹا تھا جان تو بعد کافی وقت گزر جائے گا لوگ انتظار کر کر کے تے حیران ہو جان گے کہ پتہ نہیں آواز دیتی گئی تھی لیکن کوئی پیغام نہیں آیا کوئی حکم نہیں ملیا دوسری مرتبہ پھر آواز آئے گی یا آدم اے آدم علیہ السلام وہ پھر ادب و گے لبئی وسا دئی ولخیر اللہ تیرا بندہ حاضر ہے آدم موجود ہے ہر قسم دی بلائی تیرے قبضے اور تیرے اختیار اندر ہے، اللہ کی حکم ہے،, کی ارشاد ہے میں موجود ہوں وہ لوگ پہلے سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اویج آئی تھی انہوں نے ذہن اندر پھر یہ بات تازہ ہو جائے گی کہ نہیں گل کوئی ضرور ہے لیکن پھر سناٹا چھا جائے گا پھر خاموشی چھا جائے گی مجھ گزر جائے گی اتہ تیسری مرتبہ پھر آدم علیہ السلام کا نام لے کے آواز دیتی جائے گی ہوں سارے لوگ متوجہ ہو جان گے کہ کوئی حکم ملنے والا ہے اور حکم بھی کوئی خاص ہی ملنے والا ہے آدم علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف اندر رسب الزان ہو جان گے اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہو جس ویسے تیسری دفعہ آواز آئے گی وہ اپنی حاضری کا اعلان کر گے کہ ہر حکم جاری ہوئے گا اللہ کی طرف یہ گا آئے حکم آئے گا اے, حکم آوے گا اے آدم اپنی اولاد بچوں جہنم واسطے تیار کر دے کیونکہ او وقت آ چکا ہے جیڑا میں جہنم وعدہ کیا ہوا کہ میں تینوں پر دیا اپنی اولاد جہنم واسطے تیار کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ اسلام کے روئے روئے پسینے کی جگہ خون رسنا شروع ہو جائے دے حکم سن کے کہ اپنی اولاد چہن تیار جس کرا جائے کہ اپنی اولاد نوزخ اندر اگ اندر چٹن واسطے تیار کر دے اس بات کا تھی حال ہونا چاہیے لیکن چونکہ اللہ کی طرف حکم مل گیا ہے اللہ کا یہ احساس ہے ڈر اللہ جہنم باستے اپنی اولاد چیار کر جس ویسے اب کریں گے نا کن تیار کرے گا اللہ کی طرفوں یہ ارشاد اور فرمان جاری گا من کل فن کس ہر ہزار انسانوں بچوں نو سو ننانوے جہنم واسطے تیار کر دے تے ایک جنت واسط من کل پس وہ بات جی دے سے نشین کرا دیو کہ گندہ تے پاک برابر نہیں ہو سکتے کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ولاؤ آ جگہ کا کثرت سے پام گندی چیز دی کسرت ہی کیوں نہ ہوبار او اور تیری کیوں نہ لگے ہوئے ہو میں ہوں مثال دے کے اب کرنا اعلان ہوگی کہ فلاں جگہ کے سب لوگ پہنچ جان کی گھوشت تقسیم ہونا ہے ایک رش ہو جائے ہجوم پہنچ جائے گوشت تقسیم ہونا ہے مفت ملنا ہے دس سے بڑے خوبصورت بڑے پلے ہوئے موٹے تازے بکرے اچھے میدان اندر بندے ہوئے ہو ایک ہزار بڑے موٹے تازے پڑے ہوئے کارپوریشن نے کتے لیا کے بنے ہوئے ہوں ہوس بکرے ہوں ایک ہزار کتے بنے ہوئے ہوں سب سری پھیر دیتی جائے بکریا بھی جگہ کر دیتا جائے کتیاں دیا دردن بھی کٹ دیتی جان کیا جان والے لوگ بکرے دے گوشت دی ایک ایک بوٹی مل جائے کہ انہوں گنیمت سمجھن جانے یا کتے دی ران اور دستی لینا بہتر سمجھن سمجھ سوچ کے جواب دے ذرا کہ وہ بکرے دی ایک بوٹی مل جائے ایک, ایک پسلی مل جائے ایک ہڈی ملتا ہے جہد معمولی جا گوشت لینا زیادہ پسند کرے گواڑا کرے کتے کی ران یا وہی لینا پسند جواب کرے گا نا کہ بکرے کی ایک پسلی پسند ہوے گی کتے کی ران پسند کوئی نہیں کرے گا اس واسطے کہ کتا حرام ہے بکرا حلال ہے کتیا دیا دستیاں اور رانوں کے ٹھیرے لگے ہوئے پینے کوئی ادھر دیکھتا بھی نہیں رش ہویا ہے کہ ایک بوٹی مل جائے ایک, ایک ہڈی مل جائے ایک ایسا معمولی جہ ٹکڑا مل جائے میں نے کوئی کام بالکل یہ مثال دے کہ ایک شخص سدا تو شام شام تو سدا تک بے حساب نفل پڑی جا رہا ہے لیکن انو سنت دا پتہ ہی نہیں کہ میں کس طرح پڑھنے میں کھڑا کس طرح ہونا ہے سب تو پہلے تو میں وضو کس طرح کرنا ہے پھر میں کھڑا کس طرح ہونا ہے قیام کس طرح کرنا ہے رکوع کس طرح کرنا ہے سجدہ کس طرح کرنا ہے نفل تے نفل نفل تے نفل پڑی جا رہا ہے سو نفل روز پڑھ لینا ہے ایک مسلمان سمجھ کے سنت نو سامنے رکھ کے ٹھیک طرح وضو کر کے دو نفل ہی روز پڑھ لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نو ساری زندگی چکت ایسا پڑھیا نصیب ہو جان کہ جنہاں اندر توجہ کسی ہوسے نہ جائے خیال اللہ وے کہ وہ نجات واسطے وہ دو رکتیں ہی کرتے ہیں صرف دو رقط ایسا جنہاں اندر توجہ اللہ بلے رہے کس طرح رہنی چاہیے توجہ وہ بھی دس د فرمایا, اللہ تراہو تکن تراہو یراک. تو عبادت کریں, نماز اس طرح <تصفح> دل اندر یہ تصور ہو گئے کا ان کا تراہو کہ جس طرح اپنے رب نو سامنے دیکھ رہے ہیں کی عبادت کر رہے ہیں نا ان دیکھ رہے ہیں. جی ایمان اجے اس مقام تک نہ حاصل ہوا درجے سے نہ پہنچیا کم کم ہونا چاہیے تینو دیکھ رہے ہیں عبادت کر ساری زندگی اندر ایسا نتیب ہو جا کہ جنہاں اندر توجہ صرف اور صرف اللہ دی طرف رہے کسی پاسے خیال نہ جائے کہ جات واستے کی پائے گا سو ڈیڑھ سو نفل پڑن سوائے دے سوائے اچھک بیٹھک جس طرح رمضان کم من کامن سلہ من, من قیام ہی قیام کے دن بے شمار روزے دار اللہ دے سامنے پیش ہون گے جہاں نے جون جائی اگست مہینوں دے کئی کئی سال روزے رکھے ہوتیجہ کی ہوئے گا؟ فرمایا کم منسا امن من منسیام ہی اور پیاسیا مرن دے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہوا ليس له من قیام ہی ایسے بندے اللہ کے سامنے پیش ہونگے گے نے ساری ساری رات شبینے سنے ہونگے راتوں راتاں قرآن سن سن کے گزاریاں لیکن ہوتیجہ یہ گا کہ سوائے نیند خراب کرنے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہویا ہو میں عرض کرنی ہے کہ تین سبب نے انسان دے گمراہ ہونے تین وجوہات نے بڑی بڑی انسان کی گمرہ چاہ پہلی وجہ اور پہلا سبب کہ, کہ دیکھو جی یہ سارے گمرہ تو اگے بڑھ کے ایک قدم پھر ابھی یہ بھی کہ اے آلم ہوں تک ہو چکے نے وہ سارے جا سارے اس مسئلے کا پتہ نہیں لگ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ نو فرمایا گنو بھائی اسی کنویں ہو گئے صحابہ نے ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سال گزر گئے ایک دن پھر فرمایا کہ ہوں کہ نو ساری تعداد کنی ہو گئی ہے ارد کی تھی گئی آپ نو شامل کر لیے اٹھارہ ہو جاندی ہے تعداد کے جی آپ نو شامل نہ کریے ابھی جان سات ستارہ ہے کوئی کلت اور کسرت کا سوال اسلام اندر بلکہ قرآن کے حوالے نل میں یہ ارد کر سکنا کہ کسرت ہمیشہ تو لے کے گمراہ گئی قرآن دے اپنی بات نہیں میرے سامنے قرآن ہے اے آیت مل جائے گی کی آیت وکسرا منفی اے میرے حبیب محمد اکثرا منفل ارس جی تھی زمین اندر رہن والے لوگا دی اکثریت بھی گل من کثر رائے رو سامنے رکھ لیا یوزیلو کا ان سبھی لا یاد رکھا جی یہ بھی اللہ دی راہ ہٹا دین بھی گمرہ کر دیں اے خود گمراہ بھی گمرہ کر دیں کثرت ہمیشہ گمراہی قلت ہمیشہ نے حق نظر قبول کی تا. اور میراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختلف اللہ نے عجائبات دکھانے سن لے من آیاتنا مقصدی تین مقصد ہی میراج کا یہ کہ اچھی اپنی طاقت اپنی قدرت دیا کچھ نشانیاں اپنے حبیب نے دکھائیے صلاحیت عجائبات دکھائیے رات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی دکھائے عالم اندر اور آلمی مرزخ دکھائی نبی دکھائے ساب کا امبیاد آپ کی کیفیت بیان کرتے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا یمر نبی آبی آسان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ نے مینو دکھایا میں دیکھ رہا ہوں. کہ اگے اگے نبی جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے ساری زندگی کی اونجی اور کمائی ایک امتی ہے ساری زندگی تبلیغ کی سارے ورگی تبلیغ نہیں کہ ممبر سے بیکیاں بھی لوگوں کی جیب سے نظر ہوتی ہے کہ کچھ لے کے آئے انبیاء دی تبلیغ کا انداز یہ سی جی گئے ہیں جیسے تبلیغ کی جنہیں سامنے کھڑے ہوئے ہیں اعلان کیا ہے لا علیہ ان عجریا اللہ, اللہ میری گل سنو میں تے کون کا کچھ نہیں کوئی سوال نہیں کری منگایا محنت میں مزدوری میں اپنے رب کو لے میری گل تو سن لو فرمایا میں دیکھ رہا اگے اگے نبی جا رہے میں آچھے پیچھے ایک امتی پھر دوسرا نبی میرے سامنے تو اللہ نے گزارے آلے ہی مسلام پچھے پیچھے دو امتی کسی دے پیچھے تین امتی کسی دے پیچھے چار ہتا کہ فرمایا ایسا نبی بھی اللہ نے مینو دکھایا کہ وہ اکلا ہی جا رہے ہیں ایک بھی امتی پیچھے رہی کیا اللہ نبی ادو پیجتا رہا جدو دنیا چ کوئی انسان نہیں سی ہوتا کہ اند بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا چ محمد وسلم دی من رائے رکھ کے پچھے لگ گئے رات کو ہٹا دیں گے خود بھی گمراہ گمراہ کر دینا انسان دے گمراہ ہو جان کی سب تو پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے ذہن اندر کلت اور کثرت کا بت بیٹھا ہوا ہے اسی سمجھنے ہوں جس پاس زیادہ نے وہ ٹھیک نے جس پاسے تھوڑے نے وہ غلط یہ بات ہے یا نہیں میں بلا خوف ترتیب کہہ رکھنا کہ یہ بات سارے ذہن اندر موجود علاشہ دوسری وجہ قرآن نے کی دسی اللہ فرما دینے فرمایا جسے کیا جانا ہے نا؟ کہ آؤ اللہ حکم جے قرآن نے یہ بات دسی ہے قرآن سے اللہ نے یہ چیز اٹاری ہے اللہ, نے صلی اللہ علیہ وسلم اے تعلیم دیتی ہے جس ویلے یہ دعوت اللہ کی کتاب رسول کی بات سنو آ کے چیزاں دو ہی نے تیسری کوئی شہ نہیں اگر کسی کوئی تیسری چیز ہے تو وہ گمراہی ہے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سی تو فیکم میں دو چیزیں دے کے جا رہا جی لن تزلو ماں تمسک بهما تسی قیامت تک بھی زندہ رہو اور وہ او دونوں چیزاں تسی گمراہ نہیں ہو سکتے لن تزلو جد تک تسی پکڑی رکھو گے متمسک رو گے تھامی رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے وہ کہڑی دو چیزاں دس فرمایا کتاب اللہ ایک تو اللہ دی کتاب جے پران دوسری چیز وسنت رسو دوسری اسلت اس قرآن سے عمل کرن کا میرا طریقہ یہ دو چیزاں جدوں تک تل رہی ہیں تھی گمراہ نہیں ہو ایک تایت اندر بھی ہی دو ایو چیزوں طرف دعوت دیتی جا رہی ہے فرمایا وہ اضاف کی لال جس ویل کیا جانا ہے نا تعالو آؤ بھائی کس واسطے علا ما اللہ. کہ دیکھیے اللہ نے قرآن چادل کی کیتا ہے قرآن چاریا ہے رسول تے آؤ دیکھیے کہ قرآن دی ایس آیت دا مفہوم پیغمبر نے کی بیان کی تھی؟ ایک بہت بڑا فتنہ دنیا اندر موجود ہے کہ بس قرآن ہی کافی ہے ہوسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں کہ ڈکشنری کھول کے لغات کھول کے تے اے دے جس لفظ دے کے ماں نے نہ آئے ہو, دے مانے ہو دے دیکھ لے جانتے بس قرآن سمجھ لیا قرآن تے عمل ہو گیا قرآن واسطے اس ہستی سامنے رکھنا پائے گا جس ہستی تے اللہ نے یہ نو اتار تے نازل فرمایا قرآن دے او ہی مانی صحیح ہوں گے جہے مانی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاں کروائے جس ویلے دعوت جاندی کیا ہے آؤ قرآن رسول رسول کا مخون کی بیان کیا گمراہی کی دوسری وجہ اور دوسرا سبب کی اللہ نے بیان کیتا آد اگو کہہ دیں اپنے کو رکھو اپنا قرآن اپنے رکھو فرمان صلی اللہ بخشے جو کسی چیز کی ضرورت دوسرا بڑا سبب ہے گمراہی کا معاملے اندر تے یہ کہیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ابھی تو انہوں دیکھیا تے یا بھی کرتے سن بھی کرتے سن مرن تو بعد تئی بھی کرتے سن ساتا بھی کرتے سن چال سات چالیسواں بھی کرتے مولوی نئے مسئلے دس طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے جو تو کرا جی سا جی نانا جی سر کرتے ہیں دین اندر سے یہ کہن کہ جو کچھ او کر ہے او ہی کر تے وہ کرتے وہی کرو وہ کچے مکان اندر رنگ سن تیوں یہ دس کنال کی کوٹھی گا انہوں سے پتا ہی نہیں سی دنیا چوی کا کس طرح انہوں نے تو یہ خیال ہی نہیں سوالت کمائی بھی کس طرح انہوں نے تو پتا ہی نہیں سر گسفانے سے کن پیسے خرچ کرنے چاہیے ایک ایک لکھ روپیہ کم از کم ایک ایک گسرخانے سے خرچ ہوٹ رکھ کے پیشاب کر لے سن تارت کر لینے سننا انہوں نے ہی نہیں سکوڈ کی شہ ہو دے اور ایک وہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرمانے نے لفظ سنو آلو ہسبو لے لی ہے وہ جو کچھ سارے پیو ددے کرتے رہے وہ اگے پیچھے ہونے کی سانس ضرورت ہی نہیں دوسرے پاس بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ اندر اے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بےوقوف سن انہوں ان کی پتہ سی کہ اے سی لگانا ہے کہ نہیں انہوں ان کی پتہ سی کے تے گینا ہے کہ نہیں وہ بےوقوف سن دوسری وجہ تیسری وجہ سن لو تفصیل اندر جان واسطے وقت اجازت نہیں دے رہا اس لکھتسار نظر کر رہا ہوں پہلی وجہ قلت اور کثرت کا جھوٹا ایک سارے دل اندر میں یار کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں، وہ ٹھیک ہوں جدھر تھوڑے ہوتے ہیں اے میں یاد پہلا گمراہی دا سبب دوسرا جس اللہ تو اللہ کے رسول دے حکم دی طرف دولت ہے سارے لی جو کچھ پیو کر دے کرتے رہے وہ بھی کافی اس طرح چلانے گے جس طرح وہ چلتے تیسری بات اللہ فرمان دے یا من علیکم انفسکم لا یذرکم من ظل اذا اغتدیتم تیسری وجہ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ ہر شخص اس طل عاش اندر نکلا ہوا ہے اور ایک ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ایکا کے زید کی کر رہا ہے عمر کی کر رہا ہے بکر کی کر رہا ہے میں ان دے ہوں دیکھ دیکھتا رہا اور پھر انہی پگڑی اٹھا رہا رہا اپنی اپنے اپنے والد نگاہ ہی نہیں جاندی کہ اسی کی کرنے دوسرے کی اک چ بال بھی نظر آ جانا ہے اپنی اک چر بھی بڑھیا ہوئے جو وہ نظر نہیں آتا یہی چیز اللہ پرماندی اے لوگ اپنا خیال کرو تے کو یہ نہیں پوچھے جانا کہ وہ کی کرتا رہا وہ کی کرتا رہا وہ کی کرا تے کو پوچھے یہ جانا کہ تیو دوسروں کے ایپ ڈھونڈن کی بجائے دوسرے کے نکایت تلاش کرنے بجائے اپنے آواز سے نگاہ کرو کہ تھی کی کر رہے ہو اگر یہ تین اسباب اور تین وجوہات اسی درست اور صحیح سمت کی طرف انہیں رخ موڑ جائیے تو انشاءاللہ اسی اللہ ابھی گمراہی چو باہر نکلاواں نہ تو کافی سارے ذہن اندر اے بت موجود ہوئے کہ جدھر زیادہ لوگ ہون وہ سچے ہوں جدھر چھوٹے ہون وہ جھوٹے ہوں نہ اے کہیے کہ اسی تے اللہ بخشے جو کچھ باپ دے دیاں دیکھے وہی کروں گے قرآن کچھ کہے حدیث کچھ کہے سب وہ کافی او بزرگ ساند. اقل مند سن وہ یہ سن او وہ سن وہ ایوی زندگی گزار گئے ابھی یہ نئے نئے مسئلے سننے لئے تیار نہیں اور تیسری چیز یہ کہ ساری نگاہ سونے آ مال سے ہو اپنی اصلاح دی پہلے کوشش کریے خیرخ اور ہمدردی دیتا تحت اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو بھی نصیحت کریے اے نہیں کہ لوگوں نصیحت اور اپنے طرف نگاہ نہ قیامت تک آن والے لوگوں تو فرما کہ ابھی یہ تین وجوہات اور تین اسباب اپنے سامنے رکھ کے پھر اپنی اصلاح دی کوشش کریے وآخر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مهد الله له ومن يذلله فلا هاد يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد مَدِين وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا أَصَلَّى عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد اللہ میرے سامنے بیمار کی طرف کچھ دعا دیا درخواست اللہ جمی مسلمانا نو ہے انتقال ہو گیا ہے للہ دا انہ دی خواہش اے ہے کہ اس عزیز دا غائبانہ جنازہ پڑھ لیا جائے انشاء نماز تو بعد غائبانہ جنازہ بھی پڑا ایک دو مسئلے نے میں مختصرًا عرض کر دینا کسی دوست نے پوچھے کہ جمعے والے دن خطیب اپنے ہاتھ اندر عصا یا سوٹی یا ڈنڈا کیوں رکھتے یہ مختصر جواب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جدو خطاب فرما دے سن ہاتھ اندر آسا سوٹی یا لاٹھی بلکہ ایسا بھی موجود ہے کہ جنگ اندر ویلے او آسا یا سوٹی یا لاٹھی موجود نہ تے آپ نوی زمین تے اس طرح ٹیک کے سوٹی دا کم لے لیں جس کمان تیر چلا رہے سن اس کمان تو ایک کم لیا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے خطیب حضرات یہ عمل کرتے ہیں اللہ سان باقی سنتوں سے بھی عمل کرنے کی ضرورت کسی دوست نے یہ بھی پوچھے کہ اگر کسی شخص دے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں تو وہ اس نیت نسج بنوا دے وے کہ او دا ثواب وہاب نو مل جائے صدقہ جاریہ ہو جائے انہوں دی طرفوں سے کیا یہ درست اور صحیح ہے یہ شرط ہے کہ فوت ہونے والے بھی مشرک نہ ہوتایا سارے اندر موجود مشرک نہ ہولاد جہاں واسطے صدقہ جاریہ کرنا ہون وہ بھی مشرک نہ ہو خرچ کیتا جائے تے انشاءاللہ اے سوا یہ سواب ہی جدوں تک مسجد کائے ادو تک صدقہ جاریہ چلتا رہے گا کسی دوست نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا نماز جنازہ اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سامنے مول صاحب نے یہ ہے کہ چار بری اللہ اکبر اللہ اکبر جڑیا تقویر کہہ لی جانا نے اے ہی سورہ فاتحہ دی جگہ تے قائم مقام ہو کے کافی ہو ہیں نماز جنازہ اندر سورہ فاتحہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے کوئی نماز ایسی اپنے حبیب نو نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم جہی اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو نماز نماز ہی نہیں جہدے اندر فاتحہ نہ پڑی جائے جنازہ بھی نماز ہے نماز جنازہ اور وہ لفظ اس نماز واسطے بھی بولیا جا جاتا ہے جڑا باقی نمازوں واسطے سالات حدیث اندر جتنے بھی آدھا اتنے سلاد ال جنازے جنازے نماز تو نماز بغیر سورہ فاتحہ دے ممکن ہی نہیں نماز کا وجود ہی کوئی نہیں جہی چاتح نہ پڑی جائے لیکن بدقسمتی اے ہے ساری جی حالت کہ باقی نماز اندر تے سادے علماء علماء سو کہنا چاہیے جڑے گمراہ کرتے ہو وہ مقتدیا کہ امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیا جو امام چ پڑھ رہا ہے کافی ہو گئی ہو دی پڑھ ہے لینا کافی ہو گئی جنازے اندر امام بھی فاتحہ نہیں جی پڑھتا دا جناز اندر نماز جنازہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ غورل پڑھنا لکھا ہے پہلی تکبیر کے بعد سنا دوسری تکبیر کے بعد درو شریف تیسری تکبیر کے بعد دعا آپ رائے حاضر میت چوتھی تقبیر کے بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ نماز اندر جنازے اندر امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نماز کوئی نہیں وہ جنازہ جنازہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے آئم عظام نے سارے نے نماز جنازہ اندر سورہ فاتحہ پڑھی اے پتہ کتوں لے آئے یہ مسئلے اللہ ہدایت نا پیا نشرابستین وی عئی ولا الله والأمين بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إذ مرء كان اللهم نبينا امني يا من سار في وطا الصند الله اكبر اللهم صل على الحو وعلى ال محمد المج صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين ان سبحانه الملك المكين على محمد وعلى اله وصحبه كما بارك على ادرين وَعَلَا أَعِدُ بِذَاتِ مَا إِنْ جِئْنَا فَكُنْ لَكُمْ وَجْهِي أَهْوِنُ إِلَّا رَبِّكَ ٱتَّقِ الله موفق <تصفيق> لحينا وعيبنا وشاكبنا وظاكبنا وظريبنا وقبيبنا وذكرنا اللهم من اخيته لنا فاخله يا رب الله ومن توثقتوا لنا فتوكلوا ولا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم ورحمه وعافه وعافه عنه. الله هو الموت والبعث وهو رحمن رحيم الله سمى اكر النزل وفتح المدخل رب الكفر بابي يحيي من عذاب الصبر وعدهات الحشر وعد اللهم اعطوا من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب جهنم اللهم اجعل نسواه في الجفة في الزرق والأمين اللهم اجعل نسواه في تبار حبيبك في الجنة في الضوء اللهم إن كان في غيرك فعافئا فتجاوز عن خسيئا وإن كان محسنا فذل في إفتارك اللهم أبتل دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من حقلك وزوجا خيرا من زوجي اللهم نكيه من الخضايا كما بنفسه كل أبيض من الزنج اللهم اغفره بالناد بالسلس بالفرق اللهم إنا كنا جينا شفعا وفلق باشر بنا الله بشرنا الله سحاب سحابه ائتابا يسيرا الله الله سحاب سحابه ائتابا اللهم طريقنا الى الجنه اللهم نذره من الكب كل إلى الجنة. رب لنا الذين لا تجعل من ربنا افتح بيننا و بين القوم بالحق و انت خير ربنا وسهل لنا وشفع عنا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اجعل في قلوبنا نوراً و ارحمنا إنك أنت الرحمن وَأَعْطِنَا رَبَّ الدُّنْيَا وَأَعْطِ لَنَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاجْعَلْنَا عَابِدَانِ نَاصِعِينَ <تصفيق> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Ya Allah la ilaha